لینا لو بلائی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 ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں دکھا ہم کو سیدھا راستہ راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا ان پہ تیرا غضب اور غصہ بھی نہیں ہوا اور وہ راستے سے بھی نہیں بھٹکے سبحان ربی کا رب العزت عما یا سفون علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین ایک مرتبہ جتنے مضامین اور جتنا ترجمہ اور تفسیر ہم گزشتہ درسوں میں پڑھ چکے ہیں اور آپ سن چکے ہیں اسے اختصار کے ساتھ ایک دفعہ دہرا لیں تاکہ جو حضرات نئے تشریف لائے ہیں ان کے لیے مضامین کا تسلسل پیدا ہو جائے سورت فاتحہ کی ابتدا میں سورت کا دعویٰ اور مرکزی مقام الحمدللہ جس کا معنی عام مفسرین اور علما الفلام استغراکی بنا کے یہ کرتے ہیں سب حمدیں اور سب تعریفیں اور سب کمال اور سب سنائیں اور سب صفتیں اور سب اوساف للہ اللہ کے لیے ہیں اگرچہ یہ مانا صحیح ہے اس پر جو اعتراض ہوتا ہے علماء اس کا جواب بھی دیتے ہیں میں نے آپ کو پڑھایا بھی سمجھایا بھی اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ساری خوبیاں اللہ کے لیے یہ کیسے صحیح ہے جبکہ کچھ تعریفیں مخلوق کے لیے بھی ہوتی ہیں کچھ سفتیں مخلوق کی بھی بیان ہوتی ہیں خود قرآن پاک نے انبیاء کی تعریف کی فرشتوں کی تعریف کی جبریل امین کی تعریف کی مومنین کی تعریف کی تو پھر ساری خوبیاں اور سارے کمال اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے یہ کیسے صحیح ہوگا تو وہ علماء اس اعتراض کا جواب یہ دیتے ہیں کہ مخلوق میں انسانوں میں فرشتوں میں جنات میں انبیاء میں اولیاء میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں جو کمال پائے جاتے ہیں جو صفات پائی جاتی ہیں وہ خوبیاں اور وہ کمال اور وہ صفتیں عطا کرنے والا تو اللہ ہی ہے نا تو اس لیے ساری تعریفیں کس کی ہو گئیں دوسرا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ مخلوق میں جو کمال پائے جاتے ہیں سفتیں پائی جاتی ہیں وہ عارضی ہیں اور اللہ کی جو سفتیں ہیں وہ دائمی ہیں باقی رہنے والی تو تمام حمدیں اور تعریفیں اللہ کے لیے ہیں دوسرا معنی جو میں نے آپ کو بتایا اگر آپ کو یاد ہو آپ کے ذہن میں ہو اللہ کرے آپ کو یاد ہو وہ بہت خوبصورت تھا اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا اور عربی گرامر کے لحاظ سے بھی صحیح ہے وہ معنی کرتے ہیں ہمارے شیخ ہمارے شیخ المشائخ ہمارے استادوں کے استاد حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ الحمد میں جو الف لام ہے یہ استغراق کا نہ بناؤ جس کا میں کل کا ہوتا ہے بلکہ یہ الف لام آہد خارجی ہے اور اس کا معنی ہم اس طرح کریں گے ساری سفتیں نہیں سارے کمال نہیں ساری خوبیاں نہیں بلکہ معنی یہ کریں گے کہ جو سفتیں اور جو خوبیاں اور جو کمال اللہ کی ذات میں پائے جاتے ہیں جو سفتیں اللہ کی ہیں اللہ کے لیے خاص ہیں اے اللہ میں تیرے سامنے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ الحمد تیری خوبیاں اور تیرے کمال اور تیری سفتیں میں مخلوقات میں سے کسی کے اندر نہیں مانوں گا تیری سفتیں تجھ ہی میں مانوں گا الحمد تو یہاں خوبیوں سے مراد ہیں الہ کی خوبیاں صفات سے مراد ہیں خدائی صفات اوصاف سے مراد ہیں الوحیت کے اوصاف اور وہ میں نے آپ کو گن کے سنائے تھے خالق ہونا مالک ہونا رازق ہونا موہی ہونا ممیت ہونا مدبر ہونا نافے ہونا زار ہونا موتی ہونا مانے ہونا عالم الغیب ہونا حاضر ناظر ہونا مختار کل ہونا مشکل کشا ہونا سمیع ہونا بصیر ہونا علیم ہونا حکیم ہونا ہر ایک کی پکاریں ہر جگہ سے سننے والا ہونا مسجود ہونا معبود ہونا نظر و نیاز کے لائق ہونا یہ جتنی سفتیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ تیری کوئی صفت ہم کسی نبی میں نہیں مانیں گے تیری کوئی صفت ہم کسی ولی میں نہیں مانیں گے تیری کوئی صفت ہم کسی بزرگ میں نہیں مانیں گے تیری کوئی صفت ہم کسی فرشتے میں نہیں مانیں گے الحمد ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ جو سفتے تیرے ساتھ خاص ہیں وہ تجھ ہی میں مانیں گے کسی اور میں یہ مانا ہے الحمد کا یہ دعوی ہو گیا اس کو دلائل کے ساتھ اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں پہلی دلیل دی رب العالمین میری سفتیں صرف مجھ میں مانو گے میری کوئی صفت کسی نبی اور ولی میں نہیں مانو گے یہ نہیں کہو گے کہ میرے سوا کوئی اور بھی غائبانہ پکارے سنتا ہے یہ نہیں کہو گے میرے سوا کوئی اور بھی میرے حالات سے واقف ہے یہ نہیں کہو گے میرے سوا کوئی اور بھی میری التجائے سنتا ہے یہ نہیں کہو گے میرے سوا کوئی اور بھی نظر و نیاز کے لائق ہے یا نفع پہنچا سکتا ہے یا نقصان دے سکتا ہے یا جھولی بھر سکتا ہے یا برکت دے سکتا ہے یا کھوٹی قسمت کھری کر سکتا ہے یا اولاد دے سکتا ہے یا دلوا سکتا ہے نفع دے سکتا ہے یا رب سے دلوا سکتا ہے یہ نہیں کہو گے یہ نہیں مانو گے میری سفتیں مجھ ہی میں مانو گے کیوں یا اللہ اس کی دلیل کیا ہے کہ تیرے سوا کسی کو مشکل کشا نہ مانے تیرے سوا کسی کو حاجت روا نہ مانے تیرے سوا کسی کو نفے نقصان کا مالک نہ مانے تیرے سوا کسی کو برکتیں دینے والا نہ مانے تیرے سوا کسی کو جھولیاں بھرنے والا نہ مانے اس کی دلیل کیا ہے اللہ اللہ فرماتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ صرف تجھے نہیں پوری کائنات کو پالنے والا جو میں ہوں یہ اللہ نے دلیل پیش کی جب روزی رساؤ میں ہوں جب تربیت کنندہ میں ہوں جب پرورش کنندہ میں ہوں جب پروان چڑھانے والا میں ہوں جب تربیت کرنے والا میں ہوں تمہیں آگے بڑھانے والا میں ہوں تمہاری ضروریات کا خیال کرنے والا میں ہوں تو پھر میری سفتیں مجھ ہی میں مانو گے میری کوئی صفت کسی اور میں تسلیم ہو نہیں کرو گی اس کے بعد دوسری دلیل دی الرحمن بڑا مہربان ہے الرحیم انتہائی رحم کرنے والا فرمایا جب مہربان میں ہوں رحم کرنے والا میں ہوں مہربانی میری صفت خاص ہے رحم میری طبیعت میں شامل ہے اور اس کی وجہ سے درندے پرندے چرندے اپنے پرائے کافر مسلمان ماننے والے نہ ماننے والے اس صفت رحمت سے برابر حصہ اٹھا رہے ہیں یہ زمین کا بچھانا میری رحمت ہے یہ زمین کو نرم بنا کے تمہیں اس پہ چلانا یہ میری رحمت ہے جلتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں ٹھوک کر اسے برقرار رکھنا یہ میری رحمت ہے آسمان کی چھت بغیر ستونوں کے کھڑی کرنا یہ میری رحمت ہے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کرنا یہ میری رحمت ہے پیاسی زمین جو گونگی بحری ہے بول بھی نہیں سکتی سن بھی نہیں سکتی ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتی بول بھی نہیں سکتی التجا بھی نہیں کر سکتی مانگ بھی نہیں سکتی مانگ نہیں سکتی اس گونگی اور بحری زمین کی رمضے سمجھ کے کسی جگہ سے بادلوں کو ہانک کر اس کی پیاس کو بجھانے والا بھی میں ہوں یہ میری صفت رحمت ہے یہ انسان یہ فرشتے یہ نباتات یہ فصلیں یہ باغات یہ پھول یہ سمندر یہ ندیاں یہ نالے یہ ہوائیں یہ فضائیں یہ ساری کائنات جو ہے یہ میری رحمت ہے تمہیں زندگی دی تمہیں وجود دیا تمہیں صحت دی تمہیں آنکھیں دی تمہیں ناک کان آنکھیں آزاد تمہیں دیے پھر اس دنیا میں تمہیں بسایا تمہاری شادی ہوئی تمہاری نسل چلی تمہارے لیے مکانوں کے انتظام ہوئے روزی کے انتظام ہوئے یہ جو صبح سے شام اور شام سے صبح تلک جتنی تم اس دنیا میں زندگی گزارتے ہو اور فیض حاصل کرتے ہو یہ میری صفت رحمت کی وجہ سے ہے جب رحمان میں ہوں رحیم میں ہوں تو پھر میری سفتیں مجھ ہی میں مانو میری کوئی صفت کسی اور میں تسلیم نہیں کرو گے اس کے بعد مالکی یومدین ذرا اس بات کو اب غور سے سنیے گا ایک ہے ظاہری رحمت اللہ کی یہ زمین ہے یہ آسمان ہے یہ ندیاں نالے ہیں یہ فصلیں ہیں یہ جانور ہیں یہ آنکھیں ہیں کان ہیں صحت ہے جوانی ہے بچے ہیں مکان ہے دکانیں ہیں تجارت ہے سامان یہ ظاہری رحمت ہے جو اللہ نے آپ پر کی آپ کے جسم کا غذا اللہ نے مہیا کی اور ساری دنیا کو اس کے لیے لگا دیا سورج ہے وہ فصلیں پکا رہا ہے بادل ہیں وہ پانی برسا رہے ہیں فصلیں اس سے رہی ہیں چاند کی ہیں جس پہ فصلوں پر اثرات مرتب ہوتے ہیں ایک ظاہری رحمت ہے تیرے وجود پر اللہ فرماتے ہیں اور نے کبھی محسوس نہیں کیا تیری تیرے جسم کی ضرورت کا تو ہم نے خیال کیا کہ بھوک محسوس ہو تو روٹی کھا لے پیاس محسوس ہو تو پانی پی لے جس رب نے تیرے جسم کو بڑھانے اور تیرے جسم کی تربیت کا خیال کیا ہے کیا اس رب نے تیری روح کی تربیت کا خیال نہیں کیا جسم کا خیال کیا روح کی تربیت کا خیال نہیں کیا روح کی تربیت کا بھی خیال کیا امبیا بھیجے امبیا پر کتابیں اتاری ال پر صحیفے اتارے کتابیں اتاری ہدایت کا سارا سامان میسر کیا آخری پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس کیا انہیں آخری پیغمبر بنایا بمار سلنا کا اللہ کا فت اللہ سے یا اللہ نظیرا میں طرف اللہ کا پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں ان پر اللہ نے ایک کتاب اتاری جس کو ہم قرآن پاک کہتے ہیں اس قرآن کو اتار کے اسے نور قرار دیا کہ یہ نور ہے یہ شفا ہے اس میں ہدایت کا سامان ہم نے رکھا ہے اور اس کتاب کے بارے میں فرمایا اننا نح نزل نہ ذکر وہ اننا لہول ہافول اس کتاب کو اتارنے والے بھی ہم میں اور اس کو قیامت تک اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم میں. یہ روح کی تربیت کا انتظام کیا روح کی غذا کا انتظام کیا ہدایت کے راستے بتا دیے یہ جنت کو جا رہا ہے یہ جہنم کو جا رہا ہے نماز پڑھو گے تو رب راضی ہوگا نماز نہیں پڑھو گے تو رب ناراض ہوگا زکات دو گے تو رب راضی ہوگا زکات نہیں دو گے تو رب ناراض ہوگا یہ آنکھیں تجھے دی ہیں ہم نے ان آنکھوں سے تیری مرضی ہے قرآن پڑھ لے یا ان آنکھوں سے کوئی فوج کتاب پڑھ لے یہ ہاتھ ہم نے تجھے دیے ان ہاتھوں سے کسی غریب کی مدد کر لے یا کسی مزلو کا پنجا مروڑ لے تجھے ہم نے اختیار دیا لیکن دونوں راستے تیرے سامنے ہم نے ظاہر کر دیے ہدایت کے راستے تیرے سامنے ظاہر کر دیے تری اور خشکی میں اپنی رحمتوں کی چاگریں ہم نے بچھا دی تیرے سامنے ہے ساری چیزیں جسمانی غذا کی اور روحانی غذا کی اس میں تو نے زندگی گزارنی ہے اب ظاہر بات ہے کہ ایک دن ایسا آنا چاہیے تھا ایک دن ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں اور اللہ ہم سے پوچھے کہ جو میں نے جسمانی اور روحانی رحمتیں تم پر کی تھی تم میں سے شکر کس نے کیا تھا اور ناشکری؟ کس نے کی تھی کس نے مانا تھا اور کس نے نہیں مانا تھا کس نے ہمارے احکام کو تسلیم کیا کس نے ہمارے احکام کو تسلیم نہیں کیا کون ہمارے احکام کو مانتا تھا کون ہمارے احکام کو نہیں مانتا تھا ایک دن ایسا ہونا چاہیے تھا جب پتہ چلتا کہ میرے کون ہیں پرائے کون ہیں ماننے والے کون ہیں نہ ماننے والے کون ہیں اس دن کا تصور بٹھانے کے لیے ساتھ ہی فرمایا مالکی یوم الدین، قیامت کے دن کا وہ کیا ہے مالک ہے یعنی قیامت کے دن کا مالک اختیار میں نے دین کا مینا آپ کو کہا تھا جزا دین کا مینا ہے حساب دین کا مینا ہے جزا یہ لفظ بتانا چاہتا ہے کہ جو اعمال اس دنیا میں کر رہے ہو اس کا بدلہ تمہیں قیامت کے دن میامل ذرات کالا ذرا تین خرا میامل مسکالا ذرا تین خیرا ایک ذرے برابر اگر شر ہے سامنے آئے گا اور ایک ذرہ برابر اگر نیکی ہے تو وہ بھی سامنے آئے گی نیکی بھی سامنے آئے گی شر بھی سامنے آئے گا تو فرمایا مالک یوم الدین جزا کے دن کا مالک میں ہوں اس دن اختیار قبضہ کنٹرول اختیار سارے کا سارا کس کے ہاتھ میں ہوگا اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. کسی نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوگا کسی ولی کے ہاتھ میں نہیں ہوگا کسی بزرگ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا کسی فرشتے کے ہاتھ میں نہیں ہوگا کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی کسی کو آنکھ جھپکنے کا اختیار نہیں ہوگا کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی اللہ ہو اکبر حتہ کے ایک بندہ جب پیش کیا جائے گا اور اس کے سامنے اس کے برے آمار رکھے جائیں گے یہ تو نے کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اب بتاؤ تو وہ بندہ جواب میں کہے گا مولا لکھنے والے بھی تو تیرے ہی تھے نا میرے تھے لکھنے والے تو تیرے تھے حساب لینے والا تو لکھنے والے تیرے فرشتے جو کچھ وہ لکھ کے تیرے پیاس لے کے آئے وہ کچھ تو میرے سامنے پیش کر رہا ہے وہ تو لکھنے والے تیرے تھے انہوں نے غلط لکھا ہے میں نے یہ کہا ہو کوئی نہیں کیے غلط لکھا ہے جب وہ یہ کہے گا حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی زبان کو چپ ہو جا اب تو نے نہیں بولنا جس زبان کا کام بولنا ہے جو اس بولنے والا ہے اس کو کہہ دیا گیا خاموش ہو جاؤ اب تم نے نہیں بولنا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ران کو زبان عطا کریں اس کی ران بولے گی اس کے ہاتھ بولیں گے اس کے پاؤں بولیں گے اس کی آنکھیں بولیں گی اس کا ناک بولے گا اس کے کان بولیں گے وہ کہیں گے ہم سے اس نے یہ کام لیا کان کہے گا یہ کام لیا آنکھیں کہیں گی یہ کام لیا جب وہ آزاد بولیں گے اللہ فرمائیں گے یہ تو تیرے ہیں اور یہ آنکھیں تو تیری ہیں یہ ران تیرے ہیں یہ پاؤں تیرے ہیں یہ ناک تیرا ہے یہ دماغ تیرا ہے یہ پیٹ تیرا ہے یہ سینہ تیرا ہے یہ تو تیرے ہیں یہ تو, یہ تو تو تو نہیں کہہ سکتا کہ اب یہ بھی میرے ہیں اور میں نے ان کو کہا ہے کہ بولو یہ تو تیرے ہیں اس وقت وہ بندہ اپنی ران پہ تھپڑ مارے گا چہرہ پیٹ لے گا اور کہے گا سب کچھ تو میں نے تمہارے لیے کیا تھا تم بھی میرے خلاف ہو گئے ہو آج تم بھی میرے خلاف ہوگا مطلب یہ ہے کہ کسی کا کوئی اختیار نہیں کوئی اپنی مرضی سے نہیں بول سکتا لا یتک الا من آزن الحر الرحمان کوئی نہیں بولے گا لا یت یہ سارے پکھنڈ بنائیں جاہلوں نے ہم, ہم, ہم تمہیں چھڑا کے لے جائیں گے بڑے پہنچے ہوئے بزرگوں کا لڑ پکڑ رکھا ہے وہ چھڑائے گا وہ چھڑائے گا وہ چھڑائے گا قرآن کہتا ہے لا یت لا کا کیا میں ہے <تصفح> یتکلمون کا کیا میں ہے کلام کرنا لا یت کوئی کلام وہ نہیں کر سکے گا کوئی بندہ نہیں بول سکے گا من آزے نا لہر مگر بولے گا وہ جس کو کون اجازت دے گا رحمان اجازت دے گا تو کوئی بولے گا ورنہ کوئی نہیں بولے گا کوئی نہیں چھڑا سکتا کوئی نہیں چھڑا سکتا کسی کا اختیار نہیں ہوگا کسی کا ملک نہیں ہوگا اسی عقیدے کو رد کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا مالی کی یوم الدین قیامت کے دن کا اکیلا اور تنہا مالک کون ہے کبھی آپ قرآن پاک پڑھیں اللہ آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق اتا فرمائیں اللہ آپ کو قرآن کا ذوق اتعا کر دے کبھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں اس کا ترجمہ آپ پڑھیں میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ شاہ عبد القادر محدس دلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ لیجئے ان کا ترجمہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ اس زمانے کے عالم میں جس وقت دیوبند کا مدرسہ بھی نہیں بنا تھا اور بریلی کا مدرسہ بھی نہیں بنا تھا دیوبند بھی بعد میں بنا بریلی بھی بعد میں بنا یہ پہلے کا عالم ہے شاہ عبد القادر محدس دلوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے قرآن کا اردو کا سب سے پہلے ہندوستان میں ترجمہ کیا اور جس کی بنا پر انہیں مار دی گئی انہیں پیٹا گیا ان کی مخالفت ہوئی لوگوں نے کہا قرآن بدل دیا ہے سیدوں کے خاندان نے قرآن بدل دیا ہے اور ترجمہ کیا اتنا خوبصورت اور ترجمہ کیا اتنا فٹ اور خوبصورت ترجمہ کیا کہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا ہو گیا ہے اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہ عبد القادر محدس دلوی رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک کا اردو میں اتنا فٹ ترجمہ کیا ہے کہ اگر اللہ قرآن اردو میں اتارتا تو بالکل اس طرح اتارتا جس طرح شاہ صاحب نے ترجمہ کر دیا ہے اتنا خوبصورت ترجمہ کیا وہ ترجمہ گھر میں رکھیے وہ ترجمہ قرآن پاک کا گھر میں رکھیے شاہ عبد ال کادر دلوی رحمت اللہ علیہ کا اور وہ صبح کے ٹائم یا جس ٹائم موقع ملے اس کی تلاوت کیجئے اور اس کا ترجمہ نیچے سے پڑھنے کی کوشش کیجئے ایک رکو یا دو رکو جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اب میری بات آپ ذرا توجہ سے سنیں قرآن پاک میں اللہ تعالی نے یہودیوں کے مولویوں اور یہودیوں کے پیروں کے جو کرتوت تھے اور غلط نظریات تھے ان کے ان کی قرآن پاک میں اللہ نے جگہ جگہ تردید کی ہے جو کیجیے ذرا یہودیوں کے احبار یہودیوں کے روحبان یہودیوں کے گدی نشین یہودیوں کے علماء عیسائیوں کے پیر ان کے جو کرتوت تھے اور لوگوں میں غلط نظریات اور غلط رجحانات جو انہوں نے پڑھائے تھے جہل لوگوں کو قرآن پاک نے جگہ جگہ ان کی کیا کی ہے ہے ان کی خباستے بیان کی ان, خباست ان میں یہ خباست تھی ان میں یہ خباست تھی ان میں یہ خباست تھی ایک خباست دیکھیے جس کو قرآن ذکر کرتا ہے سفر نمبر ہے بارہ پورت کا نام ہے سورت باقارا اور آیت نمبر ہے اناسی سفے میں جہاں انسف لکھا ہوا ہے مل گیا جی مل گیا سورت بقرہ آیت نمبر انسی فوائل الزین لگ تبون ال یہ ذکر ہے علماء کا یہودیوں کے مولویوں کا یہودیوں کے پیروں کا اور اس سے جو پہلی آیت ہے اوپر والی آیت اس میں ذکر ہے جاہلوں کا ذرا وہ بھی پڑھ لیجئے ان کے جاہل لوگ کیا تھے پڑھیے پچھلی آیت پہ جائیے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ اور کچھ ان میں سے ان پڑھ ہیں اور کچھ ان میں سے ان پڑھ ہیں لایا لمونل کتاب وہ نہیں جانتے ان کو تورات کا کوئی پتہ نہیں وہ کتاب کو قطن نہیں جانتے وہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں ان پڑھ ہیں امی ہیں اللہ امانیہ مگر ان کی آرزویں ہی آرزوئیں جائل ہے نا کتاب تو جانتے نہیں آرزویں او جی اسی بڑے پہنچے ہوئے بزرگوں کا لڑ پڑے آسان چھڑا کے لے جان آرزویں ہی آرزو تمنا آرزویں ویل ہوز اور نہیں ہے وہ مگر گمان کرتے اٹکل پچو کوئی دلیل نہیں لکیر دے فقیر جس طرح آج کے معاشرے میں بھی آپ کو مل جائیں گے وہ لکیر کے فقیر ہیں ان پر اٹکل پچو کی باتیں کرتے ہیں گمان ہی گمان ہے آرزویں یہ ان کا ذکر کیا مولویوں کا کرتوس سنیے ذرا فوائل پس ہلاکت ہے فوائل پس ہلاکت ہے للذین ان لوگوں کے لیے یک تبون الکتابہ جو لکھتے ہیں کس کو <تصفح> یکبون کتابہ سے ہے آپ کے ہاں بھی اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کتابت کرنا لکھنا یک لکھتے ہیں الکتاب کس کو بے عید اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں کوئی عبارت لکھتے ہیں جس زبان میں وہ کتاب ہے اسی زبان میں عبارت لکھتے ہیں مولوی جو ہوئے پڑے ہوئے جو ہوئے عالم جو ہوئے اس زبان کے ماہر جو ہوئے اپنے ہاتھوں سے وہ کتاب لکھتے ہیں سما یقول پھر کہتے ہیں ہاضامن ان دلہ یہ کہاں سے آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ یہودیوں کے مولویوں کا ایک کرتوت بیان کیا پھر کہتے ہیں ہاضامن ان دلہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے یہ اللہ کی کتاب ہے یہ فلاح حوالہ ہے جی یہ قرآن دیکھو جی کیوں ایسا کرتے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں مفاد کیا ہے قرآن نے کہا لے یشتروبی سمن کلیلا تاکہ وہ لیوے تاکہ وہ لیں بھی اس کے بدلے اس کے بدلے لوگوں کو گمراہ کرنے کے بدلے اس تحریف کے بدلے وہ لیں سمن کلیلن پیسے نہیں بولتے ہو مولویا کی گل آئی تھی چپ کر گئے ہو سمن کلیلن پیسے تھوڑے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بہت لینے ہو تو پھر جائز ہے اس لیے کہ کلیل سے منع کیا ہے کہ تھوڑے نہ لو اگر زیادہ مل جائے تو لے لو یہی مطلب ہے نہیں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اگر ساری کائنات کی دولت اکٹھی کر لی جائے میری ایک آیت کے مقابلے میں وہ تھوڑی ہے سمنن کلیلا سمنن کلیلا میری آیت کے مقابلے میں میری ہدایت کے مقابلے میں امانت کے مقابلے میں اگر ساری دنیا کی دولت اکٹھی کر لی جائے تو وہ کیا ہے تھوڑی ہے سمنن کلیلا فویل الحم مما کا تبت پس ہلاکت ہے ان کے لیے اس چیز سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا فویل اللہ مما یک سے بون اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو انہوں نے کمایا یہ جو نظر نے نیاز کی آمدنیا نذرانے وصول کی ہے انہوں نے اس کے بدلے میں اس کے لیے بھی ہلاکت ہے یہ ان کا کرتوت ایک بیان کیا ایک اور جگہ دیکھیے سفر نمبر ہے نمبر ہے آیت نمبر اکہتر مل گیا جی یا آہل کتاب او کتاب والو یعنی اے علماء یہودیوں کے اور عیسائیوں کے یا آہل کتاب او کتاب والو لیما تل بسون الحق کا کیوں ملاتے ہو حق کو ساتھ باطل کے خلط ملک کیوں کرتے ہو پتہ نہ چلے لوگوں کو باطل کو حق میں کیوں ملاتے ہو وہ تک اور کیوں چھپاتے ہو حق کو وہ ان تم تالمون حالانکہ تم جانتے ہو کہ حق کو چھپانا کتنا بڑا گناہ ہے آپ کی سیرت آپ کا قد کاٹ آپ کا چہرہ آپ کا نقشہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اسی لیے جب نبی پاک مدینے میں داخل ہوئے تھے عبداللہ اللہ ابن السلام ایک درخت کے اوپر چڑھ گئے تھے دیکھنے کے لیے کہ وہ نشانیاں جو میں نے تورات میں پڑھ رکھی ہیں یہ وہی نبی ہے یہ وہی ہے جو آ رہا ہے وہ وہاں بیٹھ کے درخت کے اوپر چڑھ کے اور نبی پاک جب ان کے سامنے آئے اور پہلی نظر انہوں نے نبی پاک کے چہرے کو دیکھا پھر درخت سے عبد ابن سلام نے چھلانگ لگا دی اتنے بھی نہیں چھلانگ لگا دی اور سیدھے نبی پاک کے پاس جا کے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی اس دین میں داخل کر لیجیے جو آپ پہ نازل ہوئے مسلمان ہوئے پھر وہ عالم تھے تو کے کہنے لگے یا رسول اللہ ذرا یہودیوں کے مولویوں کو بلاؤ اور ان سے پوچھو کہ فلاں سفے پہ میری تعریف نہیں لکھی ہوئی فلاں صفحہ کھولو نا تو یہودیوں کے علماء کو بلایا گیا تو نبی پاک نے فرمایا وہ فلاں سفہ جو ہے توریت کا اس میں میرے متعلق لکھا ہوا نہیں ہے تو وہ جو یہودیوں کا مولوی تھا نا اس نے این ان سطروں پر ہاتھ رکھ لیا ان پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے انہیں نہ پڑھتا ہے نہ پڑھنے دیتا ہے پھر عبداللہ اللہ ابن سلام پاس بیٹھے ہوئے تھے نا عبداللہ اللہ ابن سلام نے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور فرمایا ذرا ہاتھ کو اٹھاؤ اور اس کے نیچے دیکھو کہ محمد کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے صلی اللہ ہو ہاتھ کو خلط ملت کرتے تھے ایک تیسری جگہ دیکھیے صفحہ ایک سو چوہتر ہے صفحہ ایک سو چوہتر سورت کا نام ہے سورت توبا آیت نمبر چونتیس چونتیس یہاں بھی جہاں نش لکھا ہوا ہے سورت کا نام سورت توبہ صفحہ نمبر 174 سو آیت نمبر چونتیس یا یو اللہ آمنو مل منو مل گئے امان والو ان کثیرن کا مینا بے شک ان حرف تحقیق ان کا مینا پکی بات بے شک پکی بات ہے کثیرن کثیرن کا مینا بہت سارے بہت سارے منل احبار عالم احبار جمع ہبر کی ہبر کا مینا ماہر عالم بڑا عالم ور اور درویش روحبان گدی نشین روحبان فقیر فقیر اور پیر اور روحبان اور درویش بہت سارے عالم اور بہت سارے پیر لیا کو البتہ کھاتے ہیں البتہ کھاتے ہیں اموالا سے میں کروں گا مانا کہ آپ کریں گے مانا البتہ کھاتے ہیں لوگوں کے مال بالباطل حرام طریقے سے ناحق لوگوں کے مال کھاتے ہیں نظرانے وصول کرتے ہیں لوگوں سے پیسے لیتے ہیں مال کھاتے ہیں وہ یس سبی اللہ ظالموں سے مال کھا لیتے اگلا کام نہ کرتے تب بھی کوئی بات تھی اللہ نے فرمایا ظلم یہ ہے کہ لوگوں کا مال بھی کھاتے ہیں وہ یسونا اور ان کو روکتے ہیں ان سبیل اللہ اللہ کی راہ سے اللہ کے رستے سے روکتے بھی ہیں اور محمد نڑے نہ جانا وہ تو حضرت ازیر کو نہیں مانتے وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے وہ حضرت مریم کو نہیں مانتے یہ جھوٹے ہیں اس نبی کے پاس نہ جانا اسلام سے اور دین سے اور نبی پاک سے وہ روکتے بھی ہیں لوگوں کے مال حرام طریقے سے کھاتے بھی مجھے ہاشیاں چڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں آج کے دور کے علماء اور پیر ذرا اس آیت کے آئینے میں ان کا چہرہ دیکھنے کی بھی کوشش کیجیے دیکھیے ذرا کس طرح مال کھاتے ہیں تیجے کے نام پر ساتے کے نام پر دسویں کے نام پر بیسویں کے نام پر چالیسویں کے نام پر جمعرات کے نام پر شب برات کے نام پر شب میراج کے نام پر میلاد النبی کے نام پر گیارہویں کے نام پر ارس کے نام پر قوالی کے نام پر میلاد کے نام پر کس طرح مال کھاتے ہیں لوگوں کا کس طرح لوگ نظرانے دیتے ہیں وہ کس طرح نظرانے وصول کرتے ہیں وہ کس طرح یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ جو میت کے گھر کا مال ہوتا ہے وہ یتیموں کا مال ہوتا ہے باپ تو مر گیا ہے بچے اس کے یتیم رہ گئے وہ خرچ ہو رہا ہے یتیموں کا مال کس طرح کھایا جاتا ہے لوگوں کا مال بھی کھاتے ہیں اور لوگوں کو صحیح رستے کی طرف آنے بھی نہیں قرآن کی طرف نہیں آنے دیتے اور قرآن پڑھنا ہر ایک کا کام نہیں ہے قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے ایک پیر صاحب نے فتوا دیا تھا قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے قرآن پڑھنا صرف مولویوں کا کام ہے تم دکانداری کرو تو ساڑھے پیچھے لگے رہ قرآن پڑھو گے تو تمہیں این لگ جائیں گے تمہیں اینک لگے گی تو ہمارے عیب تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے مجھے یقین نہیں آتا گزشتہ دنوں میرے پاس ایک آدمی آیا وہ ایک فتوا پوچھنا چاہتا ہے اس نے اپنی بیوی بی کو طلاق دی لکھ کر کہ میں بقائمی ہوش و حواس اپنی بیوی بی کو طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں تلاک دیتا ہوں نیچے اس نے دستخط کیے کہتا ہے جی کوئی گنجائش میں نے کہا گنجائش نکتا گنجائش نہیں ہے اب گنجائش پہلے ہوتی ہے جب بے وقوفی کرتے ہو جب ایک طلاق دینے سے تیری جان چھوٹتی ہے بیوی بی کی نہیں تیری ایک طلاق دینے سے جب تیری جان چھوٹ جاتی ہے ترائے ضرور دینی ہے اب, اب تین لکھ کے آیا کہتا ہے گنجائش میں نے کہا کوئی گنجائش نہیں کہتا ہے جی وہ فلام مولوی صاحب جو ہیں انہوں نے تو کہا ہے کہ گنجائش ہے ایک پڑی ہے میں نے کہا اس مولی صاحب کا فتوا لاؤ مولی صاحب کا فتوا انہوں نے مجھے دکھایا ماشاءاللہ دیوبندی ہیں ماشاءاللہ دیوبندی ہیں مفتی کہلاتے ہیں انہوں نے واقعی فتوا لکھا کہ طلاق ایک پڑی ہے اور تم بیوی کو واپس لاؤ فت میں نے کہا میں نے کہا کتنے پیسے دیے چپ کر کے کیسا جی اسے چھوڑو میں نے کہا سچی بات بتاؤ کتنے پیسے دیے شاخا جی پیسے تھے دیتے نے پر مولوی صاحب کی حصیبت دسی کسی نے نہیں جو کفرت کا بر خیزت کجا ماند مسلمانی جب مول اس طرح کا مولوی اور مفتی اس طرح کا بغیرت آدمی جب ممبر پہ آ جائے اور حرام شدہ چیزوں کو لوگوں کے لیے حلال قرار دے اور وہ بندہ قیامت تک زنا کرتا رہے اس کی اولاد حرام کی پیدا ہو حیا نہیں آئی ہزار پانچ سو کے لیے یہ فتوا دیتے ہوئے شرم نہیں آئی ہی جیسے لوگوں نے علما کو بدنام کر کے رکھ دیا یہ بکاؤ مولوی بکاؤ فتوے وہ بتاتا نہیں تھا مجھے کہ میں نے کتنے پیسے دیے کہتا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ دسی کسی نے نہیں, نہیں مجھے کہاں سے شک پڑا مولوی مولوی کی رمزے جانتا ہے نا مجھے شک اس سے پڑا کہ جو اوپر فتوا لکھا ہوا تھا थी اس میں تھوڑی سی گڑبڑ تھی سوال میں گڑبڑ تھی سوال میں سوال میں گربر یہ تھی کہ میں نے اس کو کہا طلاق طلاق طلاق طلاق دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں اس کی جگہ مولوی صاحب اس نے سوال میں لکھا طلاق طلاق تلاک میں نے کہا یہ جو سوال ت نے لکھا ہے یہ بھی پیسے لے کے مولوی صاحب لکھوایا ہونا کر کے لکھ اس نے کہا جی واقعی یہ بھی مولوی صاحب نے لکھوایا اپنی گنجائش پیدا کرنے کے لیے اس سے سوال بدلوا دیا کہ تو اس طرح سوال لکھ تو میں نے کہا یہ دوسری پرچی جو تیرے پاس ہے ت نے بی, بی کے ہاتھ میں تھمائی تھی یہ پرچی اب تو مجھے بھی دکھا رہا ہے اس پہ توں نے لکھا ہے میں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں بقمی ہوش و حواس ادھر تو تھی نے یہ لکھا اور مفتی صاحب کے پاس جا کے تو سوال اور طرح کا بنا رہا ہے کہنے لگا جی کی کریے وہ مفتی صاحب کی ایسی سی بھائی سوال اینڈا لکھتے میں تیری بیوی بی الال کر چڑھتا تیرے جو کفرز کا ببر لیا کلو نا موال سے لوگوں کے مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں نا طریقے سے لوگوں کے مال کھاتے ہیں وہ یسونان سبی اللہ اور روکتے ہیں اللہ کی اللہ کی راہ کی طرف آنے نہیں دیتی توحید کی طرف آنے نہیں دیتے یہ،, یہ یہ یہودیوں کے علماء اور پیروں کا جو نقشہ قرآن نے کھینچا تحریف کا غلط لوگوں کو غلط گائڈ کرنے کا غلط مسئلے بتانے کا ان یہودیوں نے میری یہ بات اب توجہ سنی میں آپ مالک یوم الدین پہ رہا ہوں مجھے تم ہی ذرا لمبی باندھنی پڑ گئی ہے ان یہودیوں کے مولویوں نے اور پیروں نے جہلوں کو عوام کو جہلوں کو اپنے متعلق ایک تصور دے رکھا تھا اور جی ہمیں قیامت کے دن آگ چھونی کوئی نہیں ہم اللہ کے پیارے ہیں جی ہمیں کچھ ن... یہ تصور بٹھایا یہودی قیامت کے قائل تھے اور عیسائی بھی قیامت کے قائل تھے مشرقین مکہ قیامت کے قائل نہیں ہے مشرقین مکہ کہتے تھے جب ہواڑیاں بن جائیں گے جب راک بن جائیں گے جب ہمیں دفنا دیا جائے گا جب ہمارا نشان بھی نہیں رہے گا پھر ہمیں قبروں سے اٹھایا جائے گا پھر ہمیں قبروں سے زندہ کیا جائے گا یہ بڑی عجیب بات ہے قرآن نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا قرآن نے کسی جگہ فرمایا پہلے ستارے نہیں ہوتے پھر نظر آ جاتے ہیں سورج نہیں ہوتا پھر نظر آ جاتا ہے چاند نہیں ہوتا پھر نظر آ جاتا ہے پھر قرآن نے ایک جگہ پہ کہا او oh, جب تُو زمین میں ایک دانہ بو کے آتا ہے اور زمین کے اندھیروں میں وہ دانہ چھپ جاتا ہے تیری نظروں سے وہ دانا چھپ جاتا ہے زمین کی تہ میں وہ دانا چلا جاتا ہے وہ ذرہ ذرہ دانا و مقدار دانا جو زمین کی میں چلا گیا ہم نے زمین کا سینہ چیر کر اس ایک دانے کو باہر نکال دیا جو رب زمین سے دانے باہر نکال سکتا ہے قیامت کے دن تمہیں بھی زندہ کر سکتا ہوں بڑے عجیب انداز سے سمجھایا قرآن نے اس کو بیان کیا وہ قائل نہیں تھے یہودی قائل تھے کہ قیامت آئے گی عیسائی بھی قائل ہے کہ قیامت آئے گی لیکن انہوں نے تصور قیامت کا کیا دیا ہے او جی ہمیں عذاب نہیں ہوگا ہمیں آگ نہیں چھوئے گی اور جنت میں ہم نے جانا ہے ہمیں جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جنت کے ٹھیکے دار ہیں ہم, ہم اللہ کے پیارے یہ تصور جمایا انہوں نے لوگوں کے ذہن میں اور قرآن پاک نے جگہ جگہ ان کے اس تصور پر زرمے لگائی ایک جگہ دیکھیے وہ اپنے متعلق کیا کہتے ہیں سفر ایک ہے جی سورت کا نام ہے سورت مائدہ آیت نمبر ہے اٹھارہ مل گیا جی دوسری سطر ہے صفحہ ایک سو ایک کی کالتل یہود ون نسارا کہتے ہیں یہودی اور عیسائی یعنی ان کے مولوی اور پیر وہ تصور جماتے ہیں لوگوں کے ذہن میں اور کہتے ہیں نہنو ہم نہنو ہم ابنا اللہ ہم بیٹے ہیں اللہ کے یہ تصور جمایا لوگوں کے ذہن میں ہم بیٹے ہیں اللہ کے وبا اور ہم اس کے محبوب ہیں ہم اس کے پیارے ہیں ذرا اپنے دور پر یہ نقشہ جماتے چلے جائیے آج کے دور میں جو مشرق علماء ہیں گدی نشین ہیں جو اپنے آپ کو پجواتے ہیں ذرا اس آیت کے آئینے میں ان کا نقشہ بھی دیکھتے چلے جائیے آپ کے معاشرے میں وہ لوگ موجود ہیں نہ نو اللہ ہم بیٹے ہیں اللہ کے واہب باہ اور ہم اس کے محبوب ہیں ہم اس کے محبوب ہیں ہم اس کے بیٹے ہیں یہ تصدر جمایا ہم پیارے ذرا پیچھے چلے جائیے ایکت پیچھے جائیے یہ بیٹوں کے متعلق ہم اگلے جمعے بات کریں گے ان شاء اللہ یہ جو کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں کیا خیال تھا ان کا کہ ہماری ماں کون ہے اللہ تو ہمارا باپ ہو گیا ماں کس کو مانتے تھے وہ وہ یہ کہتے تھے بھی اللہ کی شادی ہوئی ہے اللہ نے وظیفہ روجیت ادا کی ہے پھر اللہ کی کوئی بیوی ہوگی اس کی کوت سے ہم نے جنم لیا لا حول ولا قوت الا بلّا یہ قتل نظریہ نہیں اتنا کوئی پاگل نہیں ہے جس کا یہ نظریہ ہو اللہ نے شادی کی اس کی بیوی ہے اس نے وظیفہ زیت ادا کیا پھر اللہ کی بیوی سے ہم پیدا ہو گئے ہم اللہ کے بیٹے ہیں یہ نظریہ نہیں تھا آئندہ جمعہ میں بتاؤں گا کہ وہ جو کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں اس کا مقصد کیا تھا اور قرآن سے ہی بتاؤں گا انشاءاللہ شاء قرآن میں ہی ذکر ہے کس معنی میں وہ اپنے آپ کو بیٹا کہتے تھے کس معنی میں وہ کہتے تھے ازیر اللہ کا بیٹا ہے عیسا اللہ کا بیٹا ہے کیا مطلب تھا ان کا اللہ نے شادی کی ہے پھر اس میں سے یہ بچے پیدا ہوئے اور مشرقین مکہ کہتے تھے فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو کیا مطلب تھا کہ ان کی کوئی مائیں بھی ہیں اس طرح وہ بیٹیاں مانتے تھے نہیں آئندہ جو میں انشاءاللہ ذکر کریں گے لیکن آئے تو میں آپ کو پچھلی آیت دکھانا چاہتا ہوں اس آیت کی نسبت سے ذرا پڑھیے اور لطف اٹھائیے پچھلے صفحے پہ آ جائیے آخری تین ایتیں ہیں مل گیا جی لقد کافر الزین کافارا کافارا ماضی کا سی کافر ہو گئے کافر ہو گئے اور ماضی کے سیگے پر جب لام اور قد داخل ہو جائے تو معنی ہوتا ہے قسم کا ماضی کے سیگے پہ لقد آ جائے تو معنی کیا ہوتا ہے قسم پکی بات میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم ہے پکی بات ہے کفر الزین کافر ہو گئے وہ لوگ کافر ہو گئے وہ لوگ کالو جنہوں نے کہا ان اللہ سی ہبن و مریم بے شک اللہ جو ہے وہی ہے عیسا بیٹا مریم کا وہ جو اللہ ہے نا اس نے زمین پہ اپنا نام عیسا رکھ لیا عیسا بیٹا مریم کا وہی اللہ ہے اللہ عیسا ہے عیسا اللہ ہے جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کافرہ وہ کیا ہو گئے بولو بولو اے اور میں نہیں آخرے کہ خدا آخرا یہ آپ کو ایک تکلیف یہ بھی ہوتی ہے نا کسی کو کافر نہیں آکھنا چاہیے کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے یہاں تو خدا کہہ رہا ہے لقت کافر اللہ کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ وہی ہے عیسا بیٹا مریم کا بڑا ظالم جملہ نہیں کہا انہوں نے عیسائیوں نے وہی اللہ جو تھا وہ عیسا بن گیا اس پر رب نے کفر کا فتوا لگایا لیکن یہ بھی تو کہتا ہے وہی جو مستوی تھا عرش پہ خدا بن کے اتر پڑا مدینے میں مستفیٰ بن کے یہ بھی تو وہی بات کہتا ہے وہی جو مستوی تھا عرش پہ خدا بن کے اتر پڑا مدینے میں مستفا بن کے. چاچڑ وانگ مدینہ دس سے کوٹ متھن بیت اللہ لاہو لاکھوتا اللہ چاچڑ ایک شہر کا نام ہے اس کے پیر کا شہر ہے اور کوٹ متھن وہ بھی پیر کا شہر ہے تو یہ عشق میں کہتا ہے چاچڑ وانگ مدینہ دسے کہتا ہے یہ چاچڑ جو ہے نا میرا پنڈ میرے پیر کا پنڈ یہ مدینے کی طرح ہے چاچڑ وانگ مدینہ دسے تے کوٹ متھن بیت اللہ کہتا ہے کوٹ مٹھن اور بیت اللہ میں کوئی فرق نہیں میرے پیر کے شہر میں اور رب کے گھر میں کوئی فرق نہیں چاچر وانگ مدینہ دسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ یہ بھی تو وہی بات کہتا ہے ظاہر دے وچ پیر فریدن تے باتن دے وچ اللہ کہ وہ احد احد اس نے میم کا برکہ پہنا احمد بن گیا احد اور احمد میں میم ہی ہے نا احد نے میم کا برکہ پہنا اور کیا بن گیا احمد یہ بھی تو یہی کہتا ہے اور عیسائی بھی یہی کہتے تھے عیسا اور اللہ ایک ہے آسمانوں پہ اللہ ہے زمین پہ عیسا بن گیا شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے نہ عیسائیوں کو شرم آ نہ ہی نہیں شرم ہے اگر اللہ اور نبی ایک ہے اگر وہ آسمانوں پہ خدا تھا زمین پہ مصطفیٰ تھا تو پھر لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہو محمد اللہ بھی پڑھتے ہو ہمیں بھی بتاؤ وہ اللہ کون ہے محمد کون ہے معلوم ہوتا ہے اللہ الگ ہے محمد یہ الگ شخصیت ہے وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے وہ رب ہے یہ مربوب ہے وہ رازق ہے یہ مرزوق ہے وہ مالک ہے یہ مملوک ہے فرق ہے وہ معبود ہے یہ عابد ہے یہ بندہ ہے وہ رب ہے اس میں فرق ہے یہ عیسائیوں کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے اللہ کا جواب سنو اور جواب کتنا سخت دیا اللہ نے کل میرے پیغمبر جواب دے ان کو جواب دے جو عیسیٰ کو رب مان چکے ہیں جو کہتے ہیں رب کی سفتیں عیسیٰ میں ہیں رب کی سفتیں عیسیٰ میں اللہ اور عیسیٰ میں کوئی فرق نہیں وہ بھی عالم الغیب یہ بھی عالم الغیب میری بات زیادہ توجہ کر کے سننا جو کہتے ہیں اللہ اور عیسیٰ میں کوئی فرق نہیں وہ بھی عالم الغیب یہ بھی عالم الغیب وہ بھی نفع نقصان کا مالک یہ بھی نفے نقصان کا مالک وہ بھی اولاد دیتا ہے یہ بھی اولاد دیتا ہے وہ بھی مدد کرتا ہے یہ بھی مدد کرتا ہے وہ بھی پکاریں سنتا ہے یہ بھی پکارے سنتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کو جواب دے میرے پیغمبر فمئی کو من اللہ ہے شیئن کون مالک ہوگا اللہ کے آگے کون مالک بنے گا کون اختیار رکھتا ہے اللہ کے آگے شعی ان ذرہ برابر کون اختیار رکھتا ہے کون مالک ہے اللہ کے سامنے ذرہ برابر ان ارادہ ان ارادہ اگر اللہ کر لے بولو اگر اللہ کر لے ارادہ ای یوہ کیسے مانا کروں آپ این یوہ لے کا مریم اگر اللہ ارادہ کر لے عیسیٰ بیٹے مریم کو موت دینے کا یوہلکھ میں نے لفظی معنی نہیں کی ہے نہ میری زبان سے جملہ جگہ ادا ہو سکتا ہے جو رب استعمال کر رہے ہیں یوہ لے کا سمجھ رہے ہو یہ لے کا اور تمہارے ہاں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ کے نہیں ہوتا ہے لام چھوٹا کاف کیا میں ہوتا ہے ہلاکت کے لفظ میں ہلاک ہونے کے لفظ میں اگر ارادہ کر لے اللہ ایوہ لے کا کہ وہ موت دے دے وہ فنا کر دے وہ ختم کر دے عیسیٰ بیٹے مریم کو وہ اما ہوں اور اس کی ماں کو و من الارض جمیا اور جتنی مخلوق ہے زمین میں جمی سب کی سب سب کی سب عیسیٰ کو عیسیٰ کی ماں کو اور جتنی کائنات میں مخلوق ہے سب کو اگر میں موت دے دوں اور فنا کر دوں میرے سامنے ہاتھ رکھنے والا کون ہے کون ہے مجھ سے بچانے والا ان کو اگر عیسیٰ کو اختیار ہوتے اگر عیسیٰ کی ماں کو اختیار ہوتے تو وہ اپنے پر آنے والی موت کو ہٹا لیتے جو ایک دن ان پر موت آنی عیسیٰ علیہ السلام پر آنی ہے اور ان کی ماں پر آ کیونکہ یہ و لاہ ملک سماواتے فرمایا کسی کا کوئی اختیار نہیں ہم ساری دنیا کو یہاں سے لے جائیں کوئی ہمارے سامنے ہاتھ نہیں رکھ سکتا للہ مُلْكُ ملک سماواتے و اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور بماں بہ نہاں اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے یہ ساری بادشاہی ہمارے پاس ہے کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے یخلوں کو ماں یشاہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے جو چاہتا ہے و اللہ كُلِّ کل شعین اور اللہ ہر چیز پر کا دے یہ یہودیوں کا ایک نظریہ ذکر کیا جو وہ جہل عوام کو سمجھایا کرتے تھے قیامت کے بارے میں وہ کہتے تھے ہم اللہ کے پیارے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں ہمیں قیامت کے دن عذاب نہیں ہوگا بیٹے ہیں کا کیا مفہوم ہے انشاءاللہ شاء آئندہ جمعہ اس پہ روشنی ڈالیں گے جامعہ مسجد انفیہ بلاک نمبر اٹھارہ میں آپ درس قرآن دیتے ہیں درس میں دور اور قریب سے عورتیں بھی درس قرآن سننے آتی ہیں عورتیں مغرب اور شاہ کی نماز سامنے بط الخلا کے اوپر پڑھتی ہیں کہ کے اوپر عورتوں کی نماز یہ بھئی آپ فتویٰ پوچھیں نیلوی صاحب سے ہمارے استادوں سے آپ یہ فتویٰ لیں کہ یہ جو عورتوں کی جگہ ہے اس جگہ پہ عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں پڑھ سکتی ہیں یہ آپ فتوا لے لیں استادوں سے کیا ملکہ بلکیس مسلمان ہو گئی تھی جس کا ذکر قرآن میں ہے بالکل جی مسلمان ہو گئی تھی ملکہ بلکیس جو شخص یقید رکھے غفور رحیم کی صفت انسان کی ہو سکتی ہے اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے پانچ وقت کرائے ایک صفت ہے جو ہم بولتے رہتے ہیں رحم کرنا کسی پر مہربانی کرنی کسی پہ کسی کی غلطی کو معاف کر دینا اس لہجے میں کہ وہ معاف کرنے والا ہے بڑی اس کی طبیعت میں رحم ہے جی اس طرح تو کہہ سکتی ہیں لیکن یہ جو غفور الرحیم کی صفت ہے یہ نہیں استعمال کرنی چاہیے حاجی عبد صاحب صحب بلاک والے وفات پا گئے ان کے لیے بھائی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی مفرت فرمائے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ایک میدان میں جمع کیا پھر ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کس جگہ پہ آیا ہے یہ مشہور آئے ہے السطو بے رب کالو بلا آپ کسی آفے سے پوچھ سکتے ہیں نہیں تو آئندہ جمہانی نہ نمے سپارے میں آجی جی حضور کی روح پر ہر گھر میں قبر میں موجود ہوتی ہے جب مردے کو قبر میں رکھ کر واپس جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے پاؤں کی آواز سنتا ہے تار اور قادری سے فرماتے ہیں اورس منانا قرآن و حدیث سے ثابت ہے میرے بھائی جس وقت بندے کی روح نکل جاتی ہے چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو یا شہید ہو یا پیر ہو جسم اس کا یہاں رہ جاتا ہے اور روح اس کی عالم برزخ میں چلی جاتی ہے جنت میں چلی جاتی ہے نبی پاک کی روح مبارک بھی کس جگہ ہے جنت میں حضرت فاطمہ نے نبی پاک کی وفات پہ کہا تھا واہ ابتا ہو واہ بتا ہوا جبریلا ناہو الا جن تل فرد سے ما واہو ہائے میرے ابا آپ نے مجھ سے تعلق توڑ کے جبریل سے یاریاں لگا لی الا جنتل فرد سے ما واہو بابا مجھے چھوڑ کے جنت الفردوس میں ٹھکانہ بنا لیا علماء سے پوچھیے جنت الفردوس کون سی جگہ ہے کتابوں میں آیا حدیثوں میں آیا جنت الفردوس ہو جنت کا وہ حصہ ہے سب سے اوپر سب سے اونچا سب سے افضل سب سے آلہ جس کی چھت اللہ کا عرش بنتا ہے جس کی چھت اللہ کا عرش بنتا ہے اس کو کہتے ہیں جنت الفردوس اور حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ میرے بابا کہاں چلے گئے جس میں مقدس نبی پاک کا مدینہ منورہ میں موجود ہے قبر انور میں موجود ہے اور جس جگہ نبی پاک کا جس میں اقدس موجود ہے وہ جگہ ساری دنیا سے افضل ہے آلہ ہے اور جو جس جن ریت کے ذرات کو نبی پاک کے جسم سے لگ جانا نصیب ہو گیا وہ ریت کے ذرے بھی آلہ ہو گئے اور وہ جو جسم مقدس ہے جس میں منور ہے نبی پاک کا قبر منور میں جو مدینہ منورہ میں ہے جس دن وہ رکھا گیا تھا الان کما ہو گیا آج بھی وہ اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن رکھا گیا اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا میں خدا کی قسم ہمارے متعلق لوگ جھوٹ بولتے ہیں کسی کو آپ, آپ کو بھی پتا ہوگا آپ اور چھڈو جی اٹھارہ بلاک آیا نو وہ تو کہنے نے نبی قبر پتھر ہو گیا وہ تو کہتے ہیں جی میرے متعلق بعض لوگوں نے کہا جی بندیالوی صاحب کہتے ہیں میرا بس چلے تو میں نبی پاک کی قبر اکھاڑ دوں اور نبی پاک کو چونڈی مارا ہوں. میں تو اس بات کا تصور کرنا بھی کف سمجھتا ہوں جو بندہ اس کا تصور کرے وہ بھی بے ایمان بے حرت کافر ہے ہمارے متعلق جھوٹ بولتے ہیں تاکہ لوگ ہمارے قریب نہ آئیں ہماری بات لوگ نہ سنیں خدا کی قسم میں دنیا کی کسی تر و تازہ چیز کو نبی پاک کے وجود کو اس ترو تازہ چیز سے تشویح نہیں دے سکتا مچھلی پانی کے اندر کتنی ترو تازہ ہوتی ہے گلاب کا پھول اپنے پودے پر کتنا ترو تازہ ہوتا ہے لیکن کچھ نہیں میں نہیں تشویح دینا چاہتا مچھلی پانی میں تازہ ہوتی ہے گلاب کا پھول اپنے پودے پہ ترو تازہ ہوتا ہے وہ ترو تازگی کیا ہے جتنا ترو تازہ میرے نبی کا جسم قبر منور میں اور قیامت تک اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن رکھا گیا تھا اس میں تغیر و تبدل پیدا نہیں ہو سکتا ناخن کو بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا بالوں کو بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا کفن کو بھی نقصان ہو. نہیں پہنچ سکتا وجود مقدس یہاں ہے اور روح مبارک جو ہے وہ کہاں ہے تارو قادری صاحب جو کہتے ہیں عرس منانا جائز ہے قرآن و حدیث سے اگر عرس منانا ثابت ہوتا تو صحابہ نبی پاک کا عرس مناتے تابی صحابہ کا عرس مناتے فاطمہ مناتے حسنین مناتے بلال مناتے اگر کسی میں طاقت ہے اور ضرورت ہے تو وہ کوئی ایک حوالہ پیش کرے کہ کسی صحابی نے نبی پاک کی قبر پر ارس لگایا ہو لیکن مرتے مر جائیں گے کسی صحابی سے یہ بات ثابت ہو نہیں ہو سکتی آج کل چھٹیوں کی وجہ سے اکثر طالب علم فارے گئے جس کی وجہ سے آپ سے گزارش ہے کہ آپ عربی سکھانے کے لیے کوئی ایسا پروگرام شروع کریں تاکہ قرآن پاک عربی سے اردو میں ترجمہ آسانی سے کر سکیں یہ ہمارے ذہن میں آپ نے اس طرف توجہ دلائی انشاءاللہ اس سلسلہ میں ہم سوچیں گے اور سوچ کے ہم انشاءاللہ فیصلہ کریں گے اور اشتہارات کے ذریعے اس کا اعلان بھی ہم کر دیں گے جس طرح انہوں نے پرچی بھیجی ہے دوستوں نے کہ عورتیں بھی قریب سے اور دور دراز سے درد سننے کے لیے آتی ہیں آپ حضرات کو اگر پہلے اس بات کا پتہ نہیں ہے اور آپ آپ کو پتا چل گیا ہے تو آپ کی اگر مستورات آپ اپنی ساتھ لائیں پردے کا بہترین انتظام ہے الگ اس کی سیڑھیاں الگ جانا ہے الگ اترنا ہے وہاں الگ قرآن ان کے پاس موجود ہیں آپ بھی اگر آپ کی مستورات شوقین ہیں قرآن پاک سننے کی سمجھنے کی تو آپ بھی کوشش کریں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ تشریف لائیں اور قرآن کا یہ فیض وہ بھی حاصل کریں الحمدللہ رب العالمین